بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعدہ نصر عبده وعز جنده اللہ الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمت الله وبركاته آج 1441 ہجری ماہ ربیع الاول کی 25ویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب اصرح کی کتاب دعوت المقامت یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے استاد محترم نے پانچویں نقطے میں اسلام سے قبل کے عالمی نظام اور اسلام کے بعد کے عالمی نظام کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے الحمد کل کے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی حکومت کا تذکرہ مکمل ہو چکا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فرمائی تھی مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی اس چھوٹی سی اسلامی مملکت کی سرحدیں فتوحات کے نتیجے میں رومی سرحدوں سے جا ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکومت سن ایک ہجری سے گیارہ ہجری تک جاری رہی پھر انسان کامل یہ عظیم انسان دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ کا دور شروع ہوا خلاف راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کا, کا دور گیارہ ہجری سے شروع ہو کر اکتالیس ہجری تک جاری رہتا ہے آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے خلاف راشدین کے نام اور ان کی مدت حکومت کا مختصر مختصر تذکرہ کریں گے مدت خلافت الخلفاء الراشدین و خلاف رحم ابو بکر صدیق ردی اللہ عنہ دو سال تین مہینے جمعہ ثانیہ سن تیرہ ہجری میں ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر ترسٹھ سال تھی عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ ان کی مدت خلافت دس سال چھ مہینے تھی سن تیئیس ہجری زلحجہ کے میں وہ شہید ہوئے ان کی عمر بھی ترسٹ سال تھی تیسرے خلیفہ ذنائن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدت خلافت بارہ سال تھی ظلہجہ سن چھتیس ہجری میں بیاسی سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت پیا چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدت خلافت چار سال نو مہینے تھی سن چالیس ہجری رمضان کے مہینے میں شہید کیے گئے اس وقت ان کی عمر ترسٹھ سال تھی بعض روایات میں ساٹھ سال بھی مذکور ہے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سن گیارہ ہجری سے سن تیرہ ہجری تک ان کی خلافت قائم تھی پیغمبر علی صلاحت والسلام کی وفات کے بعد شورا کے ذریعے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیت ہوئی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مختصر مدت خلافت میں کارنامے انجام دیے ان میں سب سے بڑا کارنامہ ان کا مرتدین کا قلاقمہ کرنا ہے مرتدین کو قلع کما کرنے کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا اس سلسلے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دین کی حفاظت کا کام اللہ جل جلالہ نے بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا مرتدین کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا مختصر سا تذکرہ استاذ محترم نے نقشے کی شکل میں پیش فرمایا ہے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بنفس نفیس عبس اور زبیان نامی قبیلے پر حملہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبیلہ طی پھر اسد پھر تیم پھر, پھر بن حنیفہ کی طرف بھیجا عکریمہ رضی اللہ عنہ بن جہل کو بن حنیفہ کی طرف بھیجا پھر عکریمہ رضی اللہ عنہ کی امداد کے لیے شرحبیل بن حسنہ کو بن حنیفہ کی طرف بھیجا طریفہ بن حاجز کو قبیلہ سلیم اور حوازن کی طرف بھیجا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ودیا اور حارث نامی قبیلوں کی طرف بھیجا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو شام کے سرحدی علاقوں کی طرف بھیجا علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا حذیفہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو عمان کی طرف بھیجا عرفجہ بن ہر رضی اللہ عنہ کو مہرہ کی طرف بھیجا مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو سنعا پھر حضرموت یعنی یمن کی طرف بھیجا سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو تہامت اليمن یمن کے تہامہ نامی علاقے کی طرف بھیجا اسی طرح عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کارنامہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو رومیوں کی طرف لڑنے کے لیے بھیجنا ہے یہ انتہائی نازک اور خطرناک وقت تھا کہ پیغمبر والسلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور مرتدین کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھی ایک ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عملی شکل پہنانا یہ انتہائی مشکل کام تھا لیکن صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے اور انہوں نے جیش اسامہ کو رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے شام کے علاقے کی طرف بھیجا وکد علی کا اطلاق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس نازک موڑ میں نازک وقت میں تیسرا کارنامہ عراق کی طرف اسلامی فتحات کی تحریک کا شروع کرنا تھا اسلامی فتحات کی جو تحریک چلی اور آگے بڑھی دوسرے خلاف کے زمانے میں اس کا آغاز اور اس کی ابتدا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور جیسے کہ بیان ہوا کہ ان کی خلافت کی مدت بہت ہی مختصر تھی سن تیرہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اللہ تعالی ان سے راضی ہو اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اگلے سبق میں اس کا ذکر ہوگا وصلی اللہ تعالی على خیر خلق محمد والب اجمائن اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ